اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنی رب کے حضور میں جھکے اور نہ گر ہیں